ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حق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 یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے بے سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک ماں طبیعتی عقیدہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا اس اہم مضمون کے تجمنات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بے کی حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالی ہی ہے کیونکہ وہی اس کا اور ان ساری چیزوں کا خالق ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اور اسی نے وہ سب کچھ اسے بخشا ہے جس پر وہ تصرف کر رہا ہے لہذا اس حیثیت سے تو خرید و فروخت کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا نہ انسان کا اپنا کچھ ہے کہ وہ اسے بیچے نہ کوئی چیز خدا کی ملکیت سے خارج ہے کہ وہ اسے خریدے لیکن ایک چیز انسان کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلیتن اس کے حوالے کر دیا ہے اور وہ ہے اس کا اختیار یعنی اس کا اپنے انتخاب و ارادے میں آزاد ہونا یعنی فری ول اینڈ فریڈم آف چوائس اس اختیار کی بنا پر حقیقت نفس العمری تو نہیں بدلتی مگر انسان کو اس امر کی خود مختاری حاصل ہو جاتی ہے کہ چاہے تو حقیقت کو تسلیم کرے ورنہ انکار کر دے بالفاظ دیگر اس اختیار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان فی الحقیقت اپنے نفس کا اور اپنے ذہن و جسم کی قوتوں کا اور ان اقتدارات کا جو اسے دنیا میں حاصل ہیں مالک ہو گیا ہے اور اسے یہ حق مل گیا ہے کہ ان چیزوں کو جس طرح چاہے استعمال کرے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اسے اس امر کی آزادی دے دی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی جبر کے بغیر وہ خود ہی اپنی ذات پر اور اپنی ہر چیز پر خدا کے حقوق مالکانہ کو تسلیم کرنا چاہے تو کرے ورنہ آپ ہی اپنا مالک بن بیٹھے اور اپنے زوم میں یہ خیال کر لے کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر اپنے حدود اختیار میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے کا سوال پیدا ہوتا ہے دراصل یہ بے اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدا اسے خریدنا چاہتا ہے بلکہ اس معاملے کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو براضا رغبت نہ کہ بمجبوری میری چیز کو میری ہی چیز مان لے اور زندگی بھر اس میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے اور خیانت کی جو آزادی تجھے میں نے دی ہے اس سے خود بخود دستبردار ہو جا اس طرح اگر تو دنیا کی موجودہ عارضی زندگی میں اپنی خود مختاری کو جو تیری حاصل کردہ نہیں بلکہ میری عطا کردہ ہے میرے ہاتھ فروخت کر دے گا تو میں تجھے بعد کی جاویدانی زندگی میں اس کی قیمت بصورت جنت ادا کروں گا جو انسان خدا کے ساتھ بے کا یہ معاملہ طے کر لے وہ مومن ہے اور ایمان دراصل اسی بے کا دوسرا نام ہے اور جو شخص اس سے انکار کر دے یا اقرار کرنے کے باوجود ایسا رویہ اختیار کرے جو بے نہ کرنے کی صورت ہی میں اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کافر ہے اور اس بے ہی سے گریز کا اصطلاحی نام کفر ہے بے کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اس کے تجمنات کا تجزیہ کیجیے ایک اس معاملے میں اللہ تعالی نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے پہلی آزمائش اس امر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے اور نمکر اور بغاوت پر نہ اترائے دوسری آزمائش اس امر کی کہ یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ جو قیمت آج نق نہیں مل رہی ہے بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جس کے ادا کرنے کا خدا کی طرف سے وعدہ ہے اس کے عوض اپنی آج کی خود مختاری اور اس کے مزے بیچ دینے پر بخوشی راضی ہو جائے دو دنیا میں جس فقہی قانون پر اسلامی سوسائٹی بنتی ہے اس کی سے تو ایمان بس چند عقائد کے اقرار کا نام ہے جس کے بعد کوئی قاضی یا کسی کے غیر مومن یا خارج از ملت ہونے کا حکم نہیں لگا سکتا جب تک اس امر کا کوئی صحیح ثبوت اسے نہ مل جائے کہ وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے لیکن خدا کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خود مختاری کو خدا کے ہاتھ بیچ دے اور اس کے حق میں اپنے ادائے ملکیت سے کلیتن دستبردار ہو جائے پس اگر کوئی شخص اس کلم اسلام کا اقرار کرتا ہو اور سوم و صلات وغیرہ احکام کا بھی پابند ہو لیکن اپنے جسم و جان کا اپنے دل و دماغ اور بدن کی قوتوں کا اپنے مال اور وسائل و ذرائع کا اور اپنے قبضوں و اختیار کی ساری چیزوں کا مالک اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہو اور ان میں اپنے حسب منشا تصرف کرنے کی آزادی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ مومن سمجھا جاتا رہے مگر خدا کے ہاں یقیناً وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وہ بے کا معاملہ سرے سے کیا ہی نہیں جو قرآن کی روس ایمان کی اصل حقیقت ہے جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں جان و مال کھپانے سے دریک کرنا اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں جان و مال کھپانا یہ دونوں طرز عمل ایسے ہیں جو اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مدعی ایمان نے یا تو جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا نہیں ہے یا بے کا معاہدہ کر لینے کے بعد بھی وہ بیچی ہوئی چیز کو بدستور اپنی سمجھ رہا ہے تین ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویے زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لایا ہو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویے میں کسی جگہ بھی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا اللہ یہ کہ عارضی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے معاہدے بے کو بھول کر کوئی خود نہ حرکت کر بیٹھے اسی طرح جو گروہ اہل ایمان سے مرکب ہو وہ اجتماعی طور پر بھی کوئی پالیسی کوئی سیاست کوئی طرز تمدن و تہذیب کوئی طریقے معیشت معاشرت اور کوئی بین الاقوامی رویہ خدا کی مرضی اور اس کے قانون شرعی کی پابندی سے آزاد ہو کر اختیار نہیں کر سکتا اور اگر کسی عارضی غفلت کی بنا پر اختیار کر بھی جائے تو جس وقت اسے تنبو ہوگا اسی وقت وہ آزادی کا رویہ چھوڑ کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے گا خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں بہرحال ایک کافرانہ رویہ زندگی ہے خواہ اس پر چلنے والے لوگ مسلمان کے نام سے موصوم ہوں یا غیر مسلم کے نام سے چار اس بے کی روح سے خدا کی جس مرضی کا اتباع آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے اپنے آپ کسی چیز کو خدا کی مرضی ٹھہرا لینا اور اس کا اتباع کرنا خدا کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی ہی مرضی کا اتباع ہے اور یہ معاہدہ بے کے قطعی خلاف ہے خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ بے پر صرف وہی شخص اور وہی گروہ قائم سمجھا جائے گا جو اپنا پورا رویہ زندگی خدا کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی ہدایت سے اخذ کرتا ہو یہ اس بے کے تجمنات ہیں اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیاوی زندگی کے خاتمے پر کیوں موخر کیا گیا ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ بائے نے اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ دیا بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ بائے اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے لہذا یہ فروخت مکمل ہی اس وقت ہوگی جب کہ بائی کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاہدہ بے کرنے کے بعد سے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک بے کی شرائط پوری کی ہیں اس سے پہلے وہ عزرو انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ان امور کی توضیح کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے اوپر سے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر بعض نے اخلاص کی کمی کی وجہ سے اور بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت اپنے مال اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں دریق کیا لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویے پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے جی چراتے ہو اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشاہ کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے دریغ قربان کرتے ہیں اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنا سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اس امر پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں کہ جس وعدے کا یہاں ذکر ہے وہ تورات اور انجیل میں موجود نہیں مگر جہاں تک انجیل کا تعلق ہے یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں جو اناجیل اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد اقوال ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم مانی ہیں مثلا آپ کا ارشاد ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے متی باب پانچ آیت دس جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا متی باب دس آیت انتالیس جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا متی باغ انیس آیت انتیس البتہ تورات یہ جی صورت میں اس وقت موجود ہے اس میں بلا شبہ یہ مضمون نہیں پایا جاتا اور یہی مضمون کیا وہ تو حیات تباد الموت اور یوم الحساب اور اخروی جزا و سزا کے تصور سے خالی ہے حالانکہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزو لائن فک رہا ہے لیکن موجودہ تورات میں اس مضمون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ واقعی تورات اس سے خالی تھی حقیقت یہ ہے کہ یہود اپنے زمانۂ تنزل میں کچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوشحالی کے بھوکے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوا نہ رہے تھے کہ وہ اسی دنیا میں حاصل ہو اسی لیے کتاب الہی میں بندگی و اطاعت کے بدلے جن جن انعامات کے وعدے ان سے کیے گئے تھے ان سب کو وہ دنیا ہی میں اتار لائے اور جنت کی ہر تعریف کو انہوں نے فلسطین کے سرزمین پر چسپا کر دیا جس کے وہ امیدوار تھے مثال کے طور پر تورات میں متعدد بقابات پر ہم کو یہ مضمون ملتا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر استثناء باب چھ آئے چار اور پانچ اور یہ کہ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا استثناء باب بتیس آئے چھ لیکن اس تعلق باللہ کی جو زیادہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس ملک کے مالغ ہو جاؤ گے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی فلسطین اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تورات جس صورت میں اس وقت پائی جاتی ہے اول تو وہ پوری نہیں ہے اور پھر وہ خالص کلام الہی پر بھی مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سا تفسیری کلام خدا کے کلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا اس کے اندر یہودیوں کی قومی روایات ان کے نسلی تعصبات ان کے اوہام ان کی آرزوں اور تمناؤں ان کی غلط فہمیوں اور ان کے فقہی اشتہادات کا ایک بد بے حصہ ایک ہی سلسلے عبارت میں کلام الہی کے ساتھ کچھ اس طرح رل مل گیا ہے کہ اکثر مقامات پر اصل کلام کو ان ضوائط سے ممیز کرنا قتل غیر ممکن ہو جاتا ہے اَسَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گنگ آنے والے اس کی خاطر زمین میں کردش کرنے والے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 لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کے مستقل صفات میں سے ہے اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے یا پلٹنے کے ہیں لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریحی ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں مومن اگرچہ اپنے پورے شعور و ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بے کا معاملہ طے کرتا ہے لیکن چونکہ ظاہر حال کے لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ نفس اس کا اپنا ہے اور مال اس کا اپنا ہے اور یہ بات کہ اس نفس و مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ایک امر محسوس نہیں بلکہ محض ایک امر معقول ہے اس لیے مومن کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جبکہ وہ عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بے کو بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر کوئی خود مختارانہ طرزمل اختیار کر بیٹھتا ہے مگر ایک حقیقی مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ غیر شوری طور پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا ہے تو اسے ندامت لاحق ہوتی ہے شرمندگی کے ساتھ وہ اپنے خدا کی طرف پلٹتا ہے معافی مانگتا ہے اور اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ رہ کر خدا کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کے راہ پر واپس آنا ہی ایمان کے دوا مصبات کا ضامن ہے ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کی موجودگی میں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ ایک دفعہ نفس و مال بیچ دینے کے بعد ہمیشہ کامل شعوری حالت میں وہ اس بے کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے اور کسی وقت بھی غفلت و نسان اس پر طاری نہ ہونے پائے اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندگی کی راہ پر آ کر کبھی اس سے پھسلتا ہی نہیں بلکہ اس کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتا ہے کہ وہ پھسل پھسل کر بار بار اسی راہ کی طرف آتا ہے اور یہی وہ بڑی سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان قادر ہے پھر اس موقع پر مومنین کی صفات میں سب سے پہلے توبہ کا ذکر کرنے کی ایک اور مسلحت بھی ہے اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جن سے ایمان کے منافی افعال کا ظہور ہوا تھا لہذا ان کو ایمان کی حقیقت اور اس کا بنیادی مقتضا بتانے کے بعد اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں میں لازمی طور پر جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کا قدم راہ بندگی سے پھسل جائے وہ فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں نہ یہ کہ اپنے انحراف پر جمے رہیں اور زیادہ دور نکلتے چلے جائیں اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے متن میں لفظ السائے اس ہون استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے اسائے اس یعنی روزہ رکھنے والے سے کی ہے لیکن سیاحت کے معنی روزہ مجازی معنی ہے اصل لغت میں اس کے یہ معنی نہیں ہے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کے یہ معنی ارشاد فرمائے ہیں اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اصل لغوی معنی ہی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں پھر جس طرح قرآن میں بکثت مواقع پر مطلق انفاق لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد محض گھومنا پھرنا نہیں ہے بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور بلند ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد کفر زدہ علاقوں سے ہجرت دعوت دین اصلاح خلق طلب علم صالح مشاہدۂ آثار الہی اور تلاش رست حلال اس صفت کو یہاں مومنین کی صفات میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہاد کی پکار پر گھروں سے نہیں نکلے تھے ان کو یہ بتایا جائے کہ حقیقی مومن ایمان کا دعویٰ کر کے اپنی جگہ چین سے بیٹھا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ خدا کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ دھوپ اور سعید و جہد کرتا پھرتا ہے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ تعالی نے عقائد عبادات اخلاق معاشرت تمدن معیشت سیاست عدالت اور و جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں اپنے انفرادی و اجتماعی عمل کو انہی حدود کے اندر محدود رکھتے ہیں اور کبھی ان سے تجاوز کر کے نہ تو منمانی کاروائیاں کرنے لگتے ہیں اور نہ خدائی قوانین کے بجائے خود ساختہ قوانین یا انسانی ساخت کے دوسرے قوانین کو اپنی زندگی کا ضابطہ بناتے ہیں اس کے علاوہ خدا کی حدود کی حفاظت میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ ان حدود کو قائم کیا جائے اور انہیں ٹوٹنے نہ دیا جائے لہذا سچے اہل ایمان کی تعریف صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ خود حدود اللہ کی پابندی کرتے ہیں بلکہ مزید برآ ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی کردہ حدود کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نگبانی کرتے ہیں اور اپنا پورا زور اس صحیح میں لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائیں ما كان لِن نبی والذین آمنوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا ولو كانوا قربا من بعد ما لهم اصحاب نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست لازماً یہ مانی رکھتی ہے کہ اول تو ہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں دوسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معافی سمجھتے ہیں یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداری کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہ گار لیکن جو شخص کھلا ہوا باغی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا نہ صرف یہ کہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری مشتبہ ہو جاتی ہے اور اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتے دار ہے یہ چاہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے نزدیک رشتے داری کا تعلق خدا کی وفاداری کے مقتضیات کی برس پر زیادہ قیمتی ہے اور یہ کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بے لاگ نہیں ہے اور یہ کہ جو لاگ ہم نے خدا کے باغیوں کے ساتھ لگا رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ خدا خود بھی اسی لاگ کو قبول کر لے اور ہمارے رشتہ دار کو تو ضرور بخش دے خواہ اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرموں کو جہنم میں جھونک دے یہ تمام باتیں غلط ہیں اخلاص اور رفاداری کے خلاف ہیں اور اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بےلاگ ہو خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہمارا دشمن اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ یوں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو کچھ بات نہیں تم میں تو خود وفاداری کی حس اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا تم کو اپنے لیے نازیبا محسوس ہو یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملے میں دخل انداز ہوتی ہو رہی انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات میں سلا رحمی مواسات اور رحمت و شفقت کا برتاؤ تو یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن اس کے دنیاوی حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے مصیبت زدہ انسان کی بہرحال مدد کی جائے گی حاجت مند آدمی کو بہر صورت سہارا دیا جائے گا بیمار اور زخمی کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کثر اٹھانا رکھی جائے گی یتیم کے سر پر یقیناً شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا ایسے معاملات میں ہرگز یہ امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم وما كان استغفار عدیوں ادہ فلم میں تبئی ہوں ادول تب امین ان ابراہیم لن حلیم ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی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 سلام علئی کا استخ فرکا ربی ان کا نبی حفی سور مریم آیت سینتالیس آپ کو سلام ہے میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے اور استخ فرن لقو کلک من اللہ من شعی المتہنا آیت چا میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر آج نے اپنے باپ کے لیے یہ دعا مانگی تھی ابھی ان کا من اط اللہ بکل بن سلیم اشعرا آیا چھیاسی تواسی اور میرے باپ کو معاف کر دے بے وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جبکہ سب انسان اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو یہ دعا اول تو خود انتہائی محتاط لہجے میں تھی مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا کھلم کھلا باغی تھا اور اس کے دین سے سب دشمنی رکھتا تھا تو وہ اس سے بھی بعد آگئے اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبری کر دی اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا جس نے کبھی محبت سے ان کو پالا پوسا تھا ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور برتبار آدمی تھا متن میں ابواہن اور حلیبن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ابواہن کے معنی ہے بہت آہیں بھرنے والا زاری کرنے والا ڈرنے والا حسرت کرنے والا اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد اعتدال سے تجاوز کر جائے یہ دونوں لفظ اس مقام پر دوہرے معنی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی کیونکہ وہ نہایت رقیق القلب آدمی تھے اس خیال سے کاپ اٹھتے تھے کہ میرا یہ باپ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور حلیم تھے اس ظلم و ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا ان کی زبان اس کے حق میں دعای کے لیے کھلی پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کے ان کا باپ خدا کا دشمن ہے اس سے تبلی کی کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے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 کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے یعنی اللہ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط فکری اور غلط کاری ہی پر اسرار کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت اور رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انہیں دھکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں یہ ارشاد ایک قاعدۂ کلیہ بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھے جا سکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیل بتایا ہے خدا کا ہدایت دینا یہ ہے کہ وہ صحیح طریق فکر و عمل اپنے امبیا اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے واضح طور پر پیش کر دیتا ہے پھر جو لوگ اس طریقے پر خود چلنے کے لئے آمادہ ہوں انہیں اس کی توفیق بخشتا ہے اور خدا کا گمراہی میں ڈالنا یہ ہے کہ جو صحیح طریقے فکر و عمل اس نے بتا دیا ہے اگر اس کے خلاف چلنے ہی پر کوئی اصرار کرے اور سیدھا نہ چلنا چاہے تو خدا اس کو زبردستی راست بھی اور راست رو نہیں بناتا بلکہ جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے اسی طرف اس کو جانے کی توفیق دے دیتا ہے اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات جس مناسبت سے بیان ہوئی ہے وہ پیشی تقدیر اور بعد کی تقدیر پر غور کرنے سے بآسانی با سمجھ میں آ سکتی ہے یہ ایک طرح کی تمبی ہے جو نہایت موضوع طریقے سے پچھلے بیان کا خاتمہ بھی قرار پا سکتی ہے اور آگے جو بیان آ رہا ہے اس کی تمہید بھی انہ لہ خیو میر اور یہ بھی واقعہ ہے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 ان سب کو اللہ نے ان کی اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ ہوئی تھی اس کا ذکر آئے 43 میں گزر چکا ہے یعنی یہ کہ جن لوگوں نے استطاعت رکھنے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگی تھی ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چرانے لگے تھے مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ سچے دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالب آ اللہ نے انہیں معاف کر دیا یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے مواخذہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کجی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کے انسان نے خود اصلاح کر لیو واسل چل عَلَيْهِمْ میں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 جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پنا خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں یقینا یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے ان میں اسی سے کچھ زیادہ منافق تھے اور تین سچے مومن بھی تھے منافقین جھوٹے عذرات پیش کرتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرت قبول کرتے چلے گئے پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو ملتبی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے اسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے انہوں نے بعض سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے یہ تینوں صاحب کا ابن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں تینوں سچے مومن تھے اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہ ثبوت دے چکے تھے قربانیاں کر چکے تھے آخر و ذکر دو اصحاب تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے جن کی صداقت ایمانی ہر شبہ سے بالاتر تھی اور ابل ذکر بزرگ اگرچہ بدری نہ تھے لیکن بدر کے سوا ہر غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکلانے کا حکم دیا گیا تھا ان حضرات نے دکھائی اس پر سخت گرفت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے چالیس دن کے بعد ان کی بویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی فلواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے آخر ایک کار جب ان کے مقاتے کو پچاس دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نادل ہوا ان تینوں صاحبوں میں سے حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو غائب درجہ سبق آموز اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے یہ قصہ خود بیان کیا وہ فرماتے ہیں غزبۂ طبوق کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے اسی طرح بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو میں ایک دو روز بعد راستے ہی میں اس سے جا گا مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیہ کہ وقت نکل گیا اس زمانے میں جب کہ میں مدینے میں رہا میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بہت حد تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مدبور لوگ جن کو اللہ نے معذور کر رکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر دورکت نماز پڑھی پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے اس مجلس میں منافقین نے آ آ کر اپنے اضرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے یہ اسی سے زیادہ آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی ان کے ظاہری اضرات کو قبول کر لیا اور ان کے باتیں کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا خدا تمہیں معاف کرے پھر میری باری آئی میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا باتیں منانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں میں جانے پر پوری طرح قادر تھا اس پر حضور نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی اچھا اڑ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت منامت کی کہ تون نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور سالے آدمیوں مرارہ بن ربی اور اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جما رہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچاذات بھائی اور بچپن کے یار ابو قتاضہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا میں نے کہا ابو قطع میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا وہ پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نپتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ گسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے میں نے کہا کہ یہ ایک اور بلا نادل ہوئی اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں جواب ملا نہیں بس الگ رہو چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میں کے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے پچاسویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ ایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کاب میں مالک میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی کی طرف چلا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا ہے میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا خدا کی طرف سے اور یہ آیات سنائیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں فرمایا کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا باقی سب صدقہ کر دیا پھر میں نے خدا سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے سلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا یہ قصہ اپنے اندر بہت سے سبق رکھتا ہے جو ہر مومن کے دل نشین ہونے چاہئیں سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں کسی ایک موقع ہی پر کوتا برت جاتا ہے اس کی بھی زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے علی قدر لوگ بھی گرفت سے نہیں بچتے جو بدر و عہد اور احزاب و حنین کے سخت بارکوں میں جاں بازی کے جوہر دکھا چکے تھے اور جن کا اخلاص و ایمان ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا دوسری بات جو اس سے کچھ کم اہم نہیں یہ ہے کہ ادائے فرض میں تساہل کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بسا اوقات محض تساہل ہی تساہل میں آدمی کسی ایسے قصور کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے اور اس وقت یہ بات اسے پکڑ سے نہیں بچا سکتی کہ اس نے اس قصور کا ارتقاب بدنیتی سے نہیں کیا تھا پھر یہ قصہ اس معاشرے کی روح کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنا تھا ایک طرف منافقین ہیں جن کی غداریاں سب پر آشکارہ ہیں مگر ان کے ظاہری عذر سن لیے جاتے ہیں اور درگزر کیا جاتا ہے کیونکہ ان سے خلوص کی امید ہی کب تھی کہ اب اس کے عدم کی شکایت کی جاتی دوسری طرف ایک آزمودہ کار مومن ہے جس کی جانصاری پر شبہ تک کی گنجائش نہیں اور وہ جھوٹی باتیں بھی نہیں بناتا صاف صاف قصور کا اعتراف کر لیتا ہے مگر اس پر غذب کی بارش برسا دی جاتی ہے نہ اس بنا پر کے اس کے مومن ہونے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے بلکہ اس بنا پر کے مومن ہو کر اس نے وہ کام کیوں کیا جو منافقوں کے کرنے کا تھا مطلب یہ تھا کہ زمین کے نمک تو تم ہو تم سے بھی اگر نمکینی حاصل نہ ہوئی تو پھر اور نمک کہاں سے آئے گا پھر لطف یہ ہے کہ سارے قضیے میں لیڈر جس شان سے سزا دیتا ہے اور پیرو جس شان سے سزا کو بھگتتا ہے اور پوری جماعت جس شان سے سزا کو نافذ کرتی ہے اس کا ہر پہلو بے نظیر ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی زیادہ تعریف کی جائے لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے مگر غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں گہری محبت کے ساتھ دے رہا ہے بات کی طرح شولہ بار نگاہوں کا ایک گوشہ ہر وقت یہ خبر دے جاتا ہے کہ تج سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تیرے قصور پر تیری ہی خاطر دل دکھا ہے تو درست ہو جائے تو یہ سینہ تجھے چمٹا لینے کے لیے بے چین ہے پیرو سزا کی سختی پر تڑپ رہا ہے مگر صرف یہی نہیں کہ اس کا قدم جادہ اعت سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگاتا اور صرف یہی نہیں کہ اس پر غرور نفس اور حمیت جاہلیہ کا کوئی دورہ نہیں پڑتا اور الانیہ اس پر اترانا تو درکنار وہ دل میں اپنے محبوب لیڈر کے خلاف کوئی شکایت تک نہیں آنے دیتا بلکہ اس کے برعکس وہ لیڈر کی محبت میں اور زیادہ سرشار ہو گیا سزا کے ان پورے پچاس دنوں میں اس کی نظریں سب سے زیادہ بےتابی کے ساتھ جس چیز کی تلاش میں رہی وہ یہ تھی کہ سردار کی آنکھوں میں وہ گوشہ التفات اس کے لیے باقی ہے یا نہیں جو اس کی امیدوں کا آخری سہارا ہے گویا وہ ایک قید زدہ کسان تھا جس کا سارا سرمائے امید بس ایک ذرا سا لک ابر تھا جو آسمان کے کنارے پر نظر آتا تھا پھر جماعت کو دیکھیے تو اس کے ڈسپلن اور اس کی صالح اخلاقی سپریٹ پر انسان اشش کر جاتا ہے ڈسپلین کا یہ حال کہ ادھر لیڈر کی زبان سے بائکاٹ کا حکم نکلا ادھر پوری جماعت نے مجرم سے نگاہیں پھیر لی۔ جلبت تو درکنار خلبت تک میں کوئی قریب سے قریب رشتہ دار اور کوئی گہرے سے گہرا دوست بھی اس سے بات نہیں کرتا بیوی تک اس سے الگ ہو جاتی ہے خدا کا واسطہ دے دے کر پوچھتا ہے کہ میرے خلوص پہ تو تم کو شبہ نہیں ہے مگر وہ لوگ بھی جو مدت العمر سے اس کو مخلص جانتے تھے صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں خدا اور اس کے رسول سے اپنے خلوص کی سند حاصل کرو دوسری طرف اخلاقی اسپرٹ اتنی بلند اور پاکیزہ کہ ایک شخص کی چڑی ہوئی کمان اترتے ہی مردار خوروں کا کوئی گروہ اس کا گوشت اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے نہیں لپکتا بلکہ اس پورے زمانے عطاب میں جماعت کا ایک ایک فرد اپنے اس ماتوب بھائی کی مصیبت پر رنجیدہ اور اس کو پھر سے اٹھا کر گلے لگا لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور معافی کا اعلان ہوتے ہی لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہنچ کر اس سے ملیں اور اسے خوشخبری پہنچائیں یہ نمونہ ہے اس جماعت کا جسے قرآن دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس پس منظر میں جب ہم آیت زیر بحث کو دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان صاحبوں کو اللہ کے دربار سے جو معافی ملی ہے اور اس معافی کے انداز بیان میں جو رحمت و شفقت ٹپکی پڑ رہی ہے اس کی وجہ ان کا وہ اخلاص ہے جس کا ثبوت انہوں نے پچاس دن کی سخت سزا کے دوران میں دیا تھا اگر قصور کر کے وہ اکڑتے اور اپنے لیڈر کی ناراضی کا جواب غصے اور اناج سے دیتے اور سزا ملنے پر اس طرح بفرتے جس طرح کسی خود پرست انسان کا غرور نفس زخم کھا کر بفرا کرتا ہے اور مکاتے کے دوران میں ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ ہمیں جماعت سے کٹ جانا گوارا ہے مگر اپنی خدی کے بد پر چوٹ کھانا گوارہ نہیں ہے اور اگر یہ سزا کا پورا زمانہ وہ اس دور دھوپ میں گزارتے کہ جماعت کے اندر بدلی پھیلائیں اور بدل لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ایک جتھا تیار ہو تو معافی کیسی انہیں تو بالیقین جماعت سے کاٹ پھینکا جاتا اور اس سزا کے بعد ان کی اپنی مگی سزا ان کو یہ دی جاتی کہ جاؤ اب اپنی خودی کے بت کو پوچھتے رہو الا کلمت الحق کی جد و جہد میں حصہ لینے کی سعادت اب تمہارے نصیب میں کبھی نہ آئے گی لیکن ان تینوں صاحبوں نے اس کڑی آزمائش کے موقع پر یہ راستہ اختیار نہیں کیا اگرچہ یہ بھی ان کے لیے کھلا ہوا تھا اس کے برعکس انہوں نے وہ روش اختیار کی جو ابھی آپ ہیں اس روش کو اختیار کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ خدا پرستی نے ان کے سینے میں کوئی وت باقی نہیں چھوڑا ہے جسے وہ پوجیں اور اپنی پوری شخصیت کو انہوں نے راہ خدا کی جد و جہد میں جھونک دیا ہے اور وہ اپنی واپسی کی کشتیاں اس طرح جلا کر اسلامی جماعت میں آئے ہیں کہ اب یہاں سے پلٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے یہاں کی ٹھوکریں کھائیں گے مگر یہیں مریں گے اور کھپیں گے کسی دوسری جگہ بڑی سے بڑی عزت بھی ملتی ہو تو یہاں کی ضلعت چھوڑ کر اسے لینے نہ جائیں گے اس کے بعد اگر انہیں اٹھا کر سینے سے لگا نہ لیا جاتا تو اور کیا, کیا جا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی معافی کا ذکر ایسے شقت بھرے الفاظ میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں ان چند لفظوں میں اس حالت کی تصویر کھینچ گئی ہے کہ آقا نے پہلے تو ان بندوں سے نظر پھیر لی تھی مگر جب وہ بھاگے نہیں بلکہ دل شکستہ ہو کر اسی کے در پر بیٹھ گئے تو ان کی شان وفاداری دیکھ کر آقا سے خود در رہا گیا جوش محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ نکل آیا تاکہ انہیں دروازے سے اٹھا لائے